جسنی رسول کا حکم مانا بے شک اسنی اللہ کا حکم مانا اور جسنی پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانی کو نہ بھیجا